ہم نیز میں ہی سے تمہیں بنا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال گے